صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اعلان اور اہل مکہ کو اہل مکہ دین کی تعلیم دین کی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیے انجام دیے وہ ساتھیوں دو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلاحیت دوسرا کام کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام کو بھیج کر کے جو کے اڈے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آج ہماری حکومتیں کامیاب کیسے ہوگی سر کیا کرتا. جہاں غیر اللہ کیا جاتا ہے جہاں کی, کی, ہر ہر م... کی سرپرستی کر رہی ہے تو اللہ تعالی ہماری حکومتوں کی مت کیسے کرے اسلام نظر توحید کی دعوت دیتا. توحید کی دعوت سے منع کرتا اور شرک کے ہدوں کو دھوتا ہے اسلام مت ل کے حس سیرت پر سلام متل عالمی کے حسن سیرت پسلا شرابت پلاسانوا سر شرافت پر سلا جی سے حاصل کو بالی دگی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 ثم أنزل الله سكينتههُ على ررسولِهِ وَوع المُؤْمنين وأنزل جود وأنزَل جنود ال لم تها بذب الذيين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم ييتوب الله منِن بعد ذلك على م شاءُ والله غَفور الرحيم سبحانك ل الملنا إلاا ما علمم تنا إنك أنتَ العليم الحكيم. رب شرحلی صدری ویسرتم مل سانی یف کہ الرق دتم مل سانی یف عزیز ساتھیو قابل احترام دینی بھائیو نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا پچھلی مجلس ہماری آپ کی یہاں پر آ کر رکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان فرما دیا پھر ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم دیا کہ خانے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ادان دیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانے کعبہ کو ہر قسم کی نجاست برائیوں شرک بتوں کے اڈوں بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی رہے ٹھہرے رہے فتح مکہ کا واقعہ تیرہ رمضان کو پیش آیا چودہ کو پیش آیا یعنی رمضان مبارک ہی میں ہے لیکن کس تاریخ کو پیش آیا اس کے اندر اختلاف ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان البارک کے باقی دن آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں گزارے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے دیے اور اہل مکہ کو دین کی تعلیم دی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیے وہ ساتھیوں دو ہیں پہلا کام تو وہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے جس سے ہر مسلمان کو کچھ سبق عقیدے سے متعلق کچھ سبق حلال اور حرام سے متعلق مسائل سے متعلق کچھ اسباق ملتے ہیں دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ کی مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے بڑوں کے مزار بنا رکھے تھے جہاں پر وہ سارا کام کیا جاتا تھا جو اللہ کے لیے کسی مسجد میں یا کہیں پر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھانے کے لیے صحاب کرام کو بھیجا تو آپ کے سامنے جو پہلی چیز رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر خصوصی طور پر مکہ مکرمہ پہنچنے کے قریب اور مکہ مکرمہ میں قیام کے درمیان کیا مسائل لوگوں کو بتلائے اور کیا چیزیں پیش آئی چونکی حالانکہ اگرچہ سیرت سے الگ ہٹ کر کے مسئلہ ہے لیکن وہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے اس لیے اس کی طرف مختصر اشارہ کیا جاتا ہے دیکھیے پہلی چیز جو فتح مکہ سے کے حادثے سے واقعات سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں انسان کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے بشرتے کی بعد میں آنے والے دنوں میں اس روزے کو وہ پورا کرے کیوں اس لیے کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ رمضان المبارک کو نکلے تھے اب وہ لوگ پانچ چھ رمضان مبارک پہلی رمضان المبارک یا دس رمضان یا آٹھ رمضان البارک کم نکلے تھے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ رمضان البارک ہی میں نکلے تھے تو شروع میں سارے لوگوں نے روزہ رکھا لیکن ظاہر بات ہے کہ سفر میں آج طرح سفر میں آسانی نہیں تھی بڑی پریشانیاں تھی آج بھی پریشانی ہو جاتی ہے روزہ رکھے انسان تو سب پریشانی ہو جاتی ہے لیکن اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دی دیا خصوصاً جب مکہ کے قریب پہنچے اور دشمنوں سے مقابلے کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی افطار کیا اور لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا اس سے معلوم یہ ہوا دو باتیں معلوم ہوئی ساتھیوں جس پر توجہ دینی چاہیے ہمیں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سفر رض رہے روزہ افطار کرنے کے لیے رمضان میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ افطار بلکہ اگر انسان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا بہتر ہے بلکہ اگر انسان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کر دینا واجب ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں بڑی غلطی میں رہتے ہیں لوگ تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے گلا سوکھا رہے گا ہوٹ پر بالکل چٹیاں پپڑیاں پڑ جائیں گی لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے یہ سنتے نبی کے خلاف ہے دوسری چیز انسان یہ دیکھے اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ انسان جس مقصد کے لیے جا رہا ہے یا روزہ اس میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے مثال تو لے لیے ایک شخص یہاں سے ریاض جا رہا ہے اور ریاض سے خریداری کرنی ہے اب اگر روزہ رکھا ہے تو مارکیٹ میں نہیں گھوم سکتا اب اس کے لیے انتظار کرے گا روزہ افطار کرنے کا شام میں پھر لیٹ ہو جائے گا دوسرے دن بھی تو جس کام کے لیے گیا اس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی حالت میں روزہ افطار کر دینا بہتر ہے ایک اور مثال لیجئے ایک شخص یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے کس لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے نا کچھ لوگ جائیں گے اور روزہ رکھ کر کے اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ عمرہ کرنے میں جا کیا جا کر کے لمبے ہو جاتے ہیں چلو بھائی ابھی بہت تھک گئے ہیں جب ہم شام کو افطار کر لیں گے تو عمرہ کر لیں گے یہ چیز غلط ہے یہ چیز کیا ہے غلط ہے جس کام کے لیے آپ گئے ہیں آخر اسی لیے تو روزہ افطار کرنے کے اجازت دی ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں سب پریشانی نہ پیش آئے جس کام کے لیے وہ کام پہلے ہونا چاہیے اور روزہ رکھنا بعد میں رکھا جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی بھی اہمیت اللہ کے رسول بتائی دیکھیے آپ سفر میں تھے سفر میں ہے نا اور جنگ کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچے داد بہن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے یا آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ غسل کر رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں حضرت ام آئیں آپ وسلم نے غسل کے بعد آٹھ رکا چاشت کی نماز پڑھی وہ بیان کرتی ہیں کی آر لم اراہ سلا صل منہا غیر ان تم روکو ابس ہم نے اتنی ہلکی نماز آپ کو پڑھتے نہیں دیکھی البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ روکو اور سجدہ مکمل پورا کیا کرتے تھے ہماری اور طرح ٹھوکرے نہیں مارتے تھے کہ نہیں کہ مشکل سے آدمی تین بار بھی سبحان ربی اللہ ربی اللہ کچھ سنا کچھ نہیں سنا ہے کہ نہیں اور روکو سے اٹھیں گے سیدھے کھڑے نہیں ہوں کہ فوراً سجدے میں سجدے سے اٹھے سیدھے بیٹھیں گے ریو فور یہ نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے ایسی نماز سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان ساٹھ سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز ہی اللہ قبول نہیں فرماتا وہ کیوں اپنی نماز میں روکو اور سجدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی جس سے اس کی مشروعیت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے جن لوگوں سے ہو سکے انہیں چاشت کی کم سے کم رکعت دو ہے اور زیادہ آٹھ رکعت آپ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے تاکید بھی کی ہے لہذا چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تیسرا مسئلہ امامت کا حقدار کون امامت کا حقدار ہمارے یہاں بہت سے لوگ اہل حدیثوں کے اوپر اس حدیث کو لے کر کے اعتراضات بھی کیا کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے ایک صحابی سلام الجرمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قبیلہ ان کا قبیلہ مکہ سے اور یمن کے درمیان میں واقع تھا صحیح بخاری شریف میں ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بلکہ سارے عرب کے لوگ جو قریش کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ان کا ٹکراؤ نہیں تھا وہ انتظار کرتے تھے دیکھیں آیا قریش غالب آتے ہیں یا محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم محمد غالب آتے ہیں جو غالب آ جائے گا ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے بلکہ عرب کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ خانے کعبہ پر اللہ تعالیٰ غلبہ اسی کو دیتا ہے جو حق پر ہوا کرتا ہے مکہ مکرمہ پر غلبہ کس کو دیتا ہے جو اور یہ فکرا عرب کے لوگوں نے کہاں سے لیا تھا اس لیے کہ ابرہ یمن سے آیا حبشہ اور یمن سے آیا اور کھانے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ اسے روک دیا اس لیے یہ بات عرب کے لوگوں میں یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پر قبضہ اور غلبہ اسی کو دے گا جو حق پر ہوگا لہذا وہ انتظار کرتے تھے کس کو غلبہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے اور بہت سے قبیلے کے لوگ اسلام قبول اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ کھانے کعبہ پر کس کا غلبہ تھا قریش کا تھا مشرقین کا تھا تین سو ساٹھ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے کہ نہیں ہے تو حضرت عمر ابن سلمہ رضی فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی اسی انتظار میں تھے البتہ ہمارا معاملہ دوسروں سے الگ یہ تھا کہ ہم لوگ ایک چشمے پر رہا کرتے تھے اس وقت چشمے کی اہمیت ایسی تھی جیسے آج کل بڑے پٹرول پمپ کی ہوتی ہے آج کل سفر میں جیسے بڑے پٹرول پمپ کی اہمیت ہے ایسے اس وقت کسی ہوتی تھی چشمے کے ہوا کرتی تھی اس لیے کہ وہی لوگوں کا مرکز راستے میں آرام کیوں ٹھہرنے کی جگہ ہوا کرتی تھی تو کہا قافلے یہاں سے گزرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا ارے قریش کا کیا ہوا اور محمد کے کیا ہوا محمد تو کچھ لوگ کہتے کہ ہاں آج تو محمد اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی آج یہ سورت نازل ہوئی آپ نے پڑھ کر کے سنایا ہے تو کہا ہوتا یہ تھا کہ میں ذہین تھا اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا حافظہ دیا تھا جو کچھ قرآن وہ لوگ سناتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا جو کچھ قرآن یہ آنے جانے والے قافلے سناتے تھے مجھے یاد ہو جاتا تھا تو جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے خاندان والے بھی اپنا وفد لے کر کے اللہ کے رسول سے خدمت میں گئے مکہ فتح ہوا تو خدمت میں گئے میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے میرے والد بھی ان کے ساتھ تھے تو ان لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی بات بتلائی اور انہیں نماز کا وقت بھی بتایا آپ نے فرمایا اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے پڑھنا اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے پڑھنا اس نماز کو اس وقت ایسے ایسے, ایسے اتنی رکعت پڑھنا بتایا پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فلی تم میں کا کوئی آدمی ازان دے جب نماز کا وقت ہو جائے میں کا کوئی آدمی ازان دے ولی ام اکثرکم کم تم میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے آپ نے کیا بتائی کہ کی جب وقت ہو جائے تو اذان دو اور تم میں کہا جس کو سب سبزہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے تو کہا جب لوگ تلاش کرنے لگے تو میرے علاوہ کسی کو اتنا قرآن یاد نہیں تھا کیوں اس لیے کہ آنے جانے والے قافلوں سے میں قرآن سن کر کے یاد کر لیا تھا تو کہا لوگوں نے مجھے اپنا امام بنا دیا اس وقت میری عمر 6 یا سات سال کی تھی کتنی تھی چھ یا سات سال کی تھی تو اہل حدیثوں نے یہ مسئلہ یہاں سے لیا ہے کہ نابالغ اگر تہارت وغیرہ کو جانتا ہے اہتمام کرتا ہے تو چھ یا سات سال نابالغ بچہ وہ امامت کر سکتا ہے کیوں اللہ کے رسول زمانے میں ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ نے منع نہیں کیا وہ وحی کے نازل ہونے کا وقت تھا اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کر دیتے تو کہا کہ میری عمر چھ یا سات سال کی تھی میں ان کے عید بھی پڑھاتا تھا جنازے کی نماز بھی پڑھاتا تھا اور ساری نمازیں ان کو پڑھاتا تھا کہ شروع شروع چادر, چادر چھوٹی تھی تو جب کبھی کبھار میں سجدے میں جاتا تو میری شرمگاہ کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا تو قافلے کی ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے بندوں کم سے کم ایسا تو کرو کہ اپنے امام کے چوتڑ کو ہم سے ڈھاک لو جو دکھائی دیتا ہے کبھی کبھار تو کہا لوگوں نے مجھے ایک قمیض سلا دی جتنا خوشی مجھ نئی قمیض سے ہوئی ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوئی ہے نا اسی طریقے سے ساتھیو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آخر نماز انسان سفر میں جاتا ہے کتنے دن تک قصر کر سکتا ہے دن تک کثر کر سکتا ہے ساتھ اس کی دو صورت ہوتی ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان گیا ہے کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کئی دن میں اس کا کام ختم ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مکہ گئے تھے تو یہ معلوم نہیں تھا کتنے دن میں چلے آئیں گے ہم تو حضرت بخاری شریف میں حضرت عبداللہ اللہ عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم وسلم انیس دن تک مکے میں ٹھہرے رہے اور نماز قصر کر کے پڑھتے رہے کتنا انیس دن یہیں صحت عبداللہ ابن عباس کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر انسان کسی جگہ انیس دن تک ٹھہرتا ہے تو قصر کرے گا اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو نماز کو پوری کرے گا پانچویں چیز ساتھیوں فتح مکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں عورت کو مرد سے کم اہمیت حاصل نہیں ہے انہی میں سے ایک چیز ہے کہ اگر مسلمان عورت کسی دشمن کو پناہ دے دے بشرتے دشمن پناہ لے کر کے آیا ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کر نہیں۔ اپنی معدرت ظاہر کر رہا ہے اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن وہ قدر پیش کر رہا ہے اور عورت اگر کسی کو پناہ دے دیتی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دیتی ہوں تو حاکم وقت اس کی پناہ کو قبول کرے گا اس کی پناہ کو ہاکم وقت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس آدمی کو قتل کرے چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیداد بہن حضرت ام ہانی رضیا آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے خاندان کے دو آدمیوں کو یا ایک آدمی کو ہم نے پناہ دے دی ہے اور ہمارے بھائی حضرت علی چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا اے ام قد اجر نہ من اجرتی قد کد اجر نہ من اجرتی اے ام جس کو تم نے پناہ دیا اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں یعنی ہمارے لیے اب جائد نہیں گسے ہم شیرخانی کریں ساتویں چیز نکاح متاح جو آج شیعہ بدبختوں کے ہاں عام ہے وہ کیا ہے کہ کی آدمی کچھ دے کر کے ایک گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے ہفتے کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لے یعنی اس سے اس کا مقصد اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا نہیں ہے وقتی طور پر کیا ہے اپنا کام نکال ہے خاص طور پر اس زمانے میں بہت بسا اوقات ایسا ہوا کرتا تھا ساتھیو کہ کوئی آدمی تجارت کے لیے جاتا تھا ظاہر بات ہے ایسے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے تو وہ کیا کرا کسی عورت سے دو دن تین دن ہفتے کے لیے نکاح کر لیتا تھا اور جب آنا ہے تو طلاق دے کر کے چلا آیا یہ چیز زمانے جاہلیت میں رائج تھی شروع شروع میں جس طریقے سے اسلام میں بہت چیزوں سے نہیں روکا گیا جس شراب سے نہیں روکا گیا شراب جا کے مدینہ میں حرام ہوئی ہے نا ہے کہ نہیں ہے ایسے ہی نکاح متعا سے بھی نہیں روکا گیا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیبر کے موقع پر اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاثے منع کر دیا کہ اب جائز نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے جائز نہیں ہے یہ شیعہ حضرات کی نادانی کہیے یا غلطی کہیے کہنا کو انہوں نے آخر اس میں اور دینا میں کیا فرق ہے کوئی آدمی کسی طوائف کے پاس جائے کہ ہاں بھائی ہاں بھائی ایک گھنٹے کے لئے رہنا اس کے پاس چلو بھائی نکال کر لے رہے ہیں تو تماشا ہوا کہ نہیں ہوا پانچویں چیز ساتھیوں ایک اور غور کریں بہت سے لوگوں کا کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچہ جس کے بستر پر یعنی جس کی بیوی ہے بچہ اسی کا مانا جائے گا اگرچہ بیوی نے کسی سے زنا کرایا اور دوسرے سے حمل ٹھہرا ہے لیکن بچہ کس کا مانا جائے گا جس کا بستر ہے جس کی وہ بیوی ہے اور یہ اس لیے تاکہ ہر باپ انکار نہ کرنا شروع کر دے ہمارا بیٹا نہیں ہے ہمارا یہ بیٹا نہیں ہے کسی کے بارے میں شبہ ہوا بیوی سے ناراض ہوا ہمارا بیٹا نہیں جس کے بستر پر یعنی جس کی وہ بیوی ہے جسے اس کے ساتھ جائز ہے تعلقات کا قائم کرنا بیٹا اسی کا مانا جائے گا چاہے اس کی بیوی نے زنا سے کسی اور ہی سے حملہ ہوئی ہو اس کا مطلب نہیں ہے یا تم اعلان کرو لوگوں میں ہاں بھائی میں اس کو نہیں مانتا پھر اس کے احکام لعان وغیرہ کے دوسرے ہیں اس میں ساتھیوں یہ ہوتا ہمارے ہاں غلطی یہ ہوا کرتی ہے کہ بہت سے لوگ کسی عورت نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے نا حمل ٹہر گیا تو کیا کرتے ہیں جلدی جلدی سے پکڑ کر کے کسی خاندان والے کو کسی اور کس سے نکاح کر دیتے ہیں اپنی آپ کو چھپانے کے لیے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ کس کا ولان تو نکاح جائے ہے ہی نہیں یہ ہے کہ نہیں ایسے بھی واقعات آئیں گے کسی عورت کی شادی ہوئی ہے لیکن شوہر نے جان لیا کسی نے غلط تعلقات دوسرے سے کام کیا طلاق دے دیتا ہے, ہے کہ نہیں ہے جلدی سے کیا ہے کسی دوسرے اگر م... گھر والوں کو معلوم ہو گیا کرتے ہیں جلدی دوسرے سے شادی کرتے غلط چیز ہے یہ غلط چیز ہے اللہ کے رسول ماموں اور بڑے مشہور صحابی ہے زمانے جاہلیت میں اصل میں ایسا تھا کہ وہاں بی... ایک بیوی بی ہوتی تھی اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی لونڈی کس کو کہتے ہیں جو عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھی تو کچھ لوگ لوڈیوں کو خرید کر کے ان سے دھندہ کروایا کرتے تھے دیکھیے عورت ہر زمانے میں مزلوم ہے اس پہلے مظلوم تھی اور اب بھی مزلوم ہے آج بھی یہ کام لوگ کروا رہے ہیں کہ نہیں ہے تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ لوڈیوں کو کھیل کر, کر خرید کر کیا کرتے تھے ان سے دھندہ کروایا کرتے تھے اور بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ لونڈی جس سے زنا کرتی تھی اگر اقرار کر لیتی تو بچہ اسی کا منایا تھا چاہے لوڑی جس کی رہی ہو لونڈی چاہے جس کی ہو لیکن بچہ کس کا مانا جائے گا جس کی وہ کہہ دے گی تو لیکن شریعت نے اسے قبول نہیں کیا اس لیے کہ زنا وغیرہ کو شریعت نے ناجائز جائے جس طریقے سے بیوی سے وہی لطف اندوز ہو سکتا جس کی بیوی ہے ایسے ہی لونڈی سے وہی ہم بستر ہو سکتا ہے جس کی لونڈی ہے اللہ یہ کہ اس کی شادی کسی اور مرد سے کر دی جائے تو ہوا ایک زمانے جاہلیت میں چونکہ یہ رواج تھا تو حضرت اتبا ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اتبا ابن سعد نے زما ابن اسود کی لونڈی سے زینا کیا اور حمل ٹھہر گیا اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا حرتے اتبا کا انتقال ہو گیا کا انتقال ہو گیا تو اپنے بھائی حضرت بن وقع سے کہا دیکھو جب مکے جانا تو زما کی لوڈی کا جو لڑکا ہے وہ میرا ہے اسے میرا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر کے آنا سے جب مکہ فتح ہوا تو حرتے سادم نے وقع وکاس اس کے پاس گئے اور اسے پکڑ لیا کہا کہ میرے بھائی میرا بھتیجا ہے یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے لیکن زما کے جو بیٹے تھے عبد انہوں نے کہا کہ نہ میرے باپ کی لوڈی کا بیٹا ہے میرے باپ کے بستر پر تھی وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا ہم اسے نہیں دیتے اب اس میں اختراب ہو گیا معاملہ کس کے پاس گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اب ابن نے یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کو لے کر کے جاؤ اس لیے کہ تمہارے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے یعنی بستر کس کا تھا تمہارے باپ کا تھا اور وقع سے کہا کہ الوردل للفراش ولیر الحجر بچہ اس کا مانا جائے گا جس کا بستر ہے یعنی وہ عورت جس کے بستر پر لیٹتی ہے, ہے کہ نہیں البتہ جو زانی ہے اس کو پتھر سے مارا جائے گا آپ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی مشابہت اتبا کے ساتھ ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ عطبہ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا اس سے پیدا ہوا ہے لیکن اتبا کا نہیں مانا کس کا مانا, زمانہ کا مانا کیوں اس لیے کہ وہ جی خیر ایسے بہت سے مسائل ہیں شیخ ایک دو مسائل اور سنتے چلیے کہ ہاں اس پر بھی غور کریں ہمارے یہاں اس پر کم توجہ دی جاتی ہے ایک انسان کا اگر انتقال ہونے لگا انتقال ہونے لگا یا وہ سمجھے کہ ہمارا انتقال میں بوڑھا ہو گیا ہوں ظاہر بات ہے پچاس سال ساٹھ سال کے بعد کتنا سال زندہ رہے گا پینسٹھ سال کے بعد تو کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں تو اپنے مال کے ایک تہائی حصے سے زیادہ کی وسیعت نہیں کرتا ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھا کہ اگر بیٹی ہے اور نرینہ اولاد نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے دو چار بیٹیاں ہیں تو سب بیٹی کو بھی نہیں جس بیٹی کو زیادہ چاہیں گے یا جس کے شوہر کو اپنے یہاں لا کر کے بیٹھائیں گے کہ نہیں اس کو کیا ہے اپنا پورے مال کی وصیت کر دیتے ہیں. شران یہ ناجائز ہے اس لیے میں کہہ کہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے یہاں روزانہ پیش آتے ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ہے کہ نہیں یا آج کل ایک بداعت چل چکی ہے جو ناجائز اور حرام ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا پھر اپنی ساری جائیداد کس کو دے دیتے ہیں اسی کو یہ شرعی طور پر کتان ناجائد اور حرام ہے کتان ناجائد اور حرام ہے کوئی بھی شخص اپنے مال کے ایک تہائی حصے کی وسیعت کسی کو کر سکتا ہے بس ایک تہائی اس سے کی کے وسیعت نہیں کر سکتا باقی جو بچے گا اس کے جو ورثا ہیں ان میں تقسیم ہوگا اس کا چاہے بھائی ہے چاہے اس کا باپ ہے اس کا بھتیجا ہے اس کا دادا ہے اگرچہ اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن اس کے لیے جائز نہیں کہ یہ مال کیا کرے جیسے چاہے وہ تقسیم کرے یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوا ایک حضرت سعد اب ابی ابھی بھی جن کا ذکرایا بڑے مشہور صحابی ہیں مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے فتح مکہ کے موقع پر تو بیمار پڑ گئے اور اس قدر بیمار پڑے کہ انہیں خطرہ ہوا کہ میں انتقال کر جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے تو کیا میں اپنے مال کے پورے مال کی وصیت کر دوں آپ نے کہا نہیں کہا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں آپ نے کہا نہیں کہا ایک تہائی مال کی وصیت کر جاؤں آپ نے کہا ہاں تہائی مال کی وسیعت کر سکتے ہو اور تہائی بھی زیادہ ہے تہائی بھی یعنی اس سے بھی کم مال کی وسیعت کرو تو بہتر ہے اور آپ نے فرمایا تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑو اس سے تو یہ تو بہتر ہے اس سے کہیں انہیں تم غریب چھوڑو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت جائز نہیں ہے اگر انسان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے تو وہ مال باپ کا یا اس کے بھائی کا حصہ ہے یہ نہیں تم جس کو چاہو وسیعت کر کے چلے جاؤ ساتھیو وقت دیت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی کئی ایک مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پورا خرچہ بھی نہیں دیتے پتہ نہیں کس دن کے لیے بچا کر کے رکھے ہیں کہ نہیں کی بات ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو یہ پتہ بھی نہیں رہتی کہ میرے باپ کی جائیداد کہاں اور کہاں ہے دوستوں کے پاس رکھے رہیں گے لیکن بیوی بچوں کو نہیں بتلائیں گے ادھر دوسری طرف بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں بڑی بخالت سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں شریت نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ بیوی اپنے ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے خرچ کے مطابق اگر شوہر نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے مال سے چوری کر سکتی ہے اس کے مال سے چوری کر سکتی ہے شریف میں ہے اس لیے کہ میں کروں فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہوئے اور ان کی بیوی بی ہند بنتے اٹھوا بھی مسلمان ہوئی تو ہند بنتے اٹھوا آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلیم سفیا ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں ہمیں اتنا مال نہیں دیتے کہ میں اپنے بچوں کا خرچ چلا سکوں تو میں ان کے جیب سے کبھی کبھار نکال لیتی ہوں کیا میرے لیے جائز ہے آپ نے کہا کہ خودی ممال ہی بال معروفی ما کی ویکفی بنی کے اس کے مال سے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق عرف کے مطابق اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ساتھی ہو کہ بیوی کے ہاتھ پڑ جائے اور ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے ہے نا یہ دھیان دینا چاہیے آپ نے کیا کہا دستور کے مطابق یعنی جس ماحول میں تو رہتی ہے اس ماحول میں اس قسم کے لوگوں کا کیا رہنے کا اور کھانے کا معیار ہے اس کے مطابق لے سکتی اس سے زیادہ نہیں لے سکتی اور ایک مسئلہ اور سنتے چلیے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیے تھے ان میں آپ نے ایک خطبہ یہ بھی دیا تھا کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا استعمال کرنا ان کا کھانا ان سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے ان کا سننا حرام ہے ان کا دیکھنا حرام ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں جیسے شراب ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے فلمیں ہیں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے گانا ہے اس کی کیسے مگر خرید و فروخت کیا ہے جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ شرعی طور پر جو چیز حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے ہم جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم اس کو بیچ اور خرید بھی نہیں سکتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو مردار کی خرید و فروخت کو سور کے خرید و فروخت کو اور بتوں کے خرید و فروخت کو ناجائز اور حرام کر دیا ہے اس لیے اس پر توجہ دینا چاہیے ہمارے بہت سے لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں بعد موقع پر خاص طور پر ہندوؤں کے تہوار کے موقع پر یا مسلمانوں کے جو ان کے بنائے ہوئے تہوار ہیں جیسے ارس وغیرہ ہے بعد ایسی چیزیں جن کا استعمال جائز نہیں ہے سوال کرتے ہیں آیا اسے ہم بیچیں کہ نہ بیچیں ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ہماری دکان ہے ہمیں بیچنا پڑتا ہے نہیں بیچنا جائز نہیں ہے ایک اور چیز جو ہمارے ہاں عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے خضاب کو جائز قرار دیا ہے خضاب یعنی سفید بالوں کو رنگنا ہاں سنتے جائیے جلدی نہ کیجیے آپ اسلام نے رنگ, سفید بالوں کو بدلنا اس کو رنگنا جائد قرار دیا ہے شرط یہ ہے کہ کالا رنگ نہ ہو شرط کیا ہے کالا رنگ نہ ہو کالے رنگ کے علاوہ لال پیلا کوئی بھی رنگ انسان استعمال کر سکتا ہے البتہ کالا رنگ جائز نہیں ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی بلکہ سب سے خاص ساتھی وہ کون ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ ابو قحافہ ان کے ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بوڑھے ہو گئے تھے کہا گویا ان کے بال سوت اور سوتلی ہیں یعنی ڈھونڈنے سے بھی کوئی کالا بال نہیں دکھ رہا تھا آئے مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا کہ ارے اپنی بہنوں کے پاس بکر سے کہا اپنی بہنوں کے پاس یا ان کی بچیوں کے پاس ان کو بھیج دو تاکہ ان کے بال کو رنگ دیں البتہ کالے سے بچیں بال کو ان کے رنگ دیں بلکہ اور کیا کریں کالے سے بچیں بلکہ ساتھوں اصل یہ ہے کہ خضاب لگانا سنت ہے خضاب لگانا سنت ہے ویسے سفید چھوڑ دینے سے بہتر کیا ہے انسان خضاب لگائے اور ایک اور چیز انسام آ, اسلام کا عدل اور انصاف دیکھیے صلی یہ علیہ وسلم مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ مخزومی خاندان قریش کا بڑا اعلیٰ خاندان تھا جس خاندان کا ابو جہل اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کیا اب خاندان والے چونکہ قریش کے اعلی خاندان میں سے تھے اور اس خاندان کے بہت سے لوگ حرت خلیم ولید بھی اسی خاندان سے تھے خالد بن ولید بھی اسی خاندان سے تھے اب لوگوں کو ہوا کہ اب تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا لہذا حضرت اسامہ ابن زید کے پاس آئے جو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے تھے بلکہ ہب و ابن و حب رسول اللہ کا جاتا تھے کہ اللہ کے رسول کے پیارے اور اللہ کے رسول کے پیارے کے بیٹے لوگ ان کے پاس آئے اور کہے جا کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ اس خاندان کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے یہ بات سنی تو اور کہا کہ اے اوسامہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہ مس محمد اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ میں کاٹوں گا اور دوسرے دن اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ ہے اسلام کا انصاف کی اس میں جہاں پر حق ہے وہاں پر چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے اور آخری چیز اس سلسلے کے ساتھ باتیں تو اور ہیں کہ اگر میاں بیوی بی میں سے اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت ہم سے پوچھا جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں بیوی بی میں سے اگر ایک آدمی مسلمان ہو جائے اور ایک کافی ہے جیسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بہت جلدی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نکافذ ہو گیا اور فرق کرتے ہیں کہ بیوی بی کے مسلمان ہونے پر اور شوہر کے مسلمان ہونے پر حالانکہ اصل یہ ہے کہ نکاح فسخ نہیں ہوتا یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ تین مہینہ یعنی عدت تک نکاح فسخ نہیں ہوتا فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کی بیویاں مسلمان ہو گئی لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے جن میں صفوان ابن امیا مکہ کے رئیس تھے اور اکرمہ ابن ابھی جہل مکہ کے پہلوانوں میں سے وہ بھی تھے اکرما ابن ابی تو یمن بھاگ گئے ان کی بیٹی بیوی بی ام حکیم مسلمان ہو گئی اور صفوان ابن امیہ جدہ بھاگے اور ان کی بیوی بی مسلمان ہو گئی لیکن جب یہ لوگ دوبارہ مسلمان ہو کر کے آئے تو نبی کریم وسلم ان کا نیا نکاح نہیں پڑھایا اسی نکاح کے اوپر باقی رکھا خیر ساتھیو اس طریقے سے اور بہت سے مسائل فتح مکہ کے موقع پر پیش آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد دوسرا کام یہ تو پہلا کام تھا دوسرا کام یہ کیا کہ کی پتیس رمضان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا میں جو عزہ نامی بوت ان کا تھا دہا ہی بات مکہ کے بڑے مشہور بوتوں میں تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اَفَرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ ثَالِثَتَ الْاُخْرَائِتِينَ بوتوں کا نام بڑا بڑے یتیم بدھ بڑے اہمیت کے حامل تھے وادی نخلا میں تھے جس کے مکہ کے لوگ زیارت کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے حضرت خالد نے ولید کو اللہ کے رسول سرسن میں تیس سواروں کو لے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور عزہ کو ڈھا دو ساتھیو یہی ہے اسلام نہ صرف توحید کی دعوت دیتا ہے جیسے پچھلی بار لوگوں نے سوال کیا تھا توحید کی دعوت دیتا ہے نہیں توحید کی دعوت کیا تھا شرک سے منع بھی کرتا ہے اور شرک کے ادوں کو توڑتا ہے اسلام شرک کے اڈوں کو باقی نہیں رکھتا ہے تو نبی کریم سر جو سب سے پہلا کام کیا یا دوسرا کام کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے جو شرک کے اڈے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ڈھابایا ہے آج ہماری حکومتیں کامیاب کیسے ہوں گی جب شرک کے اڈوں کی سرپرستی کیا کرتی ہیں جہاں غیر اللہ کو سیدا کیا جاتا ہے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں غیر اللہ کے سامنے اپنی ہر ضرورت رکھی جاتی ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہیں تو اللہ تعالی ہماری حکومتوں کی مدد کیسے کرے گا اسلام شرک کے اڈوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا ہے اور یہ کہنا ساتھیوں کہ یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے یہ شریعت کی نظر میں سراسر غلط ہے جتنے لوگوں نے مدار بنائے تھے بت بنائے تھے وہ اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں ہی کے بنائے تھے گنہگار کے مدار کوئی نہیں بناتا ہے مثال کے طور پر لات یہ کہاں تھا ساتھیوں یہ کہاں تھا جس کا دل قرآن مجید میں ہے یہ طائق میں تھا لات کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عبد اللہ عباس کی روایت ہے کہ لات ان نیک لوگوں میں تھا کہ یلو تص سوی حاجی لوگ جب ادھر سے گزرتے تھے تو راستے میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کر کے حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسی چٹان کے پاس لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور اس کا مدار بن گیا ساتھیوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میں اور آپ کو کہ کوئی بھی کام کسی گنہگار کے پیچھے نہیں بھٹکتی ہے کوئی بھی کام کسی شرابی کبابی کے پیچھے نہیں بھٹکتی ہے کوئی بھی کام کسی ڈاکو بڑکتی ہے. بڑکتی کے پیچھے نہیں بھٹکتی بٹکتی کس کے پیچھے اللہ کے دیکھ بندوئی کے پیچھے بیٹھتی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے لوگوں کے خبریں بنوائی ہیں کسی کو اپنے نے مزار نہیں بنایا کوئی پکی خبر نہیں بنائی ہر ایک کو بقی میں لے جا کر کے آپ نے دفر کیا ہے بلکہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے اور قبر کے اوپر بیٹھنے سے قبر کو چونا گچ کرنے سے آپ نے منع فرمایا حتیہ کہ آپ نے اس ہی منع فرمایا وہ ان قبر کے اوپر لکھا بھی جائے کہ یہ فلاں صاحب کی قبر ہے یہ صحیح مسلم شریف کے بعد جبری میں عبداللہ سے لیکن ہماری قوم ان تمام چیزوں پر پردہ ڈال کر کے ی چیزیں بھٹکی ہوئی ہے آج تو حرد کرنے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ خالد بن ولید کو تیس سو... سواروں کو دے کر کے کہاں بھیجا اس کی طرف خالد بن ولید گئے اور اسے ڈھا کر کے چلا آیا چلے آئے لیکن وہاں تین بحری کے درخت تھے درختوں کو کار دیا کہا بھی تم نے کچھ نہیں کیا ہے وہ جو گھر وہاں پر بنا ہوا ہے ازا تو اس میں بیٹھی ہوئی ہے جو اصل مجاویر ہے اس کی چنانچ خزم علید دوبارہ جاتے ہیں اور جب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سدنا جن کو کہا جاتا ہے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دوبارہ علید کو دیکھا تو بھاگنا شروع کیا اور کہا اے اس بھاگو اے اسے پاگل بنا دو اے اسے غلط کر دو اے اسے تباہ کر دو کہتے ہوئے بھاگے خلزملی ان کا پیچھا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی عمارہ سے ایک عورت نکلتی ہے جس کے بال پھیلے ہوئے ہیں بچھڑے ہوئے ہیں خلد رلید نے کہا کہ اچھا یہ عزا ہے ایک تلوار ماری اور دو ٹکڑے ہو گئی جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ تم نے کام کیا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی سعید ابن زید ابن اشال کو منات نامی جو ان کا بت تھا اور یہ مشلل میں بنائے ہوا تھا جو رابی کے قریب ہے وہ گئے اس کا بھی قصہ بڑا لمبا ہے ساتھیو میں اس قصے کو نہیں بیان کر تقسیم جا کر کے اللہ کل یہ کہ جا کر کے اسے بھی انہوں نے ڈھا دیا اسی طریقے سے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک ٹولی دے کر کے بھیجا جو سوہ نامی بدھ جو ہوزیل کا تھا اور یمن کے راستے میں تھا مکہ سے وہاں بنا ہوا تھا وہ جا کر کے اس, کے بھی, اس کو بھی ڈھا دیا اور وہاں سے چلے کرنے کے بعد یہ تین جگہ جو مشہور مقامات تھے نبی کریم وسلم نے اس کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد اب دو قبیلے ایسے رہ گئے ہیں جو پھر مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آمادہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں حوازر کے لوگ اور طائف کے لوگ طائف کے اس لیے کہ اس وقت عرب میں دو شہروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی کس کو مکہ کو اور پائف کو اسی لیے لوگوں نے بھی سر اعتراض کیا ہے لولا نزل القرآن على رجل من عظیم یہ دونوں جو شہر ہیں ان کے کسی عظیم آدمی کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا اس سے مراد دو شہر کون ہے مکہ اور؟, اور ان دونوں کا اپنا جہاں خاندانی تعلق تھا وہی ان کے رشتے داری بھی تھی بلکہ مکہ کے لوگ گرمی کے دن کہاں گزارا کرتے تھے پائف میں آ کر کے اور تائف میں ان کے بڑے بڑے, بڑے باغات بھی تھے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پائف جانے کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا تو کہاں آئے تھے بنو شیبہ کے ایک باغ ہے نا بنو شیبہ جو مک ہے نا عطبہ ابن شیب نا آپ کو پناہ مل ہے نا تو مکہ کے لوگوں کے بڑے باغات بھی تھے انگور کے اور ان چیزوں کے باغات طائف میں تھے تو طائف کے لوگ مکہ کے اہل مکہ کے برابر ساتھی تھے اور ہر چیز میں ان کی مدد کیا کرتے تھے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سلح ادیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے اور وہ ابن مسعود بھی آئے تھے جو ثقفی طائف کے رہنے والے تھے اور انہوں ہی نے تو جا کر کہا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں میں کیسرو کیسرا کے پاس گیا ہوں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن محمد اللہ حضرت محمد ان کے ساتھ ہی جتنا ان کا احترام کرتے ہیں کسی کو احترام کرتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا تو آپس میں کے بڑے گہرے تعلقات تھے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اوپر آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو تائف کے لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ مکہ اتنا آسانی سے فتح ہو جائے گا مسلمان اتنا آسانی سے مکے کو فتح کر لیں گے اس لیے وہ لوگ مکمل تیاری نہیں کیے تھے اور طائف ہی کا ایک خاندان ہوازن یہ عرفات اور طائف کے درمیان جو ایک وادی لمبی یمن کی طرف چلی گئی ہے وادی اوتاس ہے یا وادی حنین ہے اس میں حواز کے لوگ آباد تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دودھ پیا تھا بنو سعد کے اندر بنو سعد یہ حوادل کے لوگ تھے اور ان کی بڑی تعداد تھی اور یہ لوگ فتح مکہ سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیاریاں کر رہے تھے لیکن چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے اور پوشیدہ طور پر اچانک مکے پہ داخل ہو گئے تھے اس لیے ان لوگوں کو اہل مکہ کی مدد کا موقع نہیں ملا لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اولن تو اولن خاص طور پر جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے جو ہے عبادت گاہیں ہیں چاہے ارزا ہو چاہے منات ہو ان کو ڈھا رہے ہیں تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ لات ہمارے یہاں جو ہے اس کو بھانے کے لیے آپ ایک دن بڑھیں گے لہذا ان لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی اور پہلے سے تیار شروع کی ہی تھی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے آخر یہ رمضان گزرنے کے بعد آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہ لوگ مکے پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی فوج تھی دس ہزار آپ لے کر کے آئے تھے اور ان لوگوں نے بیس ہزار کی فوج جمع کر لی کتنا بیس ہزار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ ہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں قاصد نے دو تین دن ان کے یہاں رہا اور آ کے پورا ماجرا سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کچے بچے کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے لڑائی کے لیے آمادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کا رخ کرتے ہیں وادی حنین ساتھیوں آج جہاں شرائع ہے شرائ جو لوگ طائف کے راستے سے مکہ جائیں تو مکہ مکرمہ سے بائیس یا تیئیس کلومیٹر کی دوری پر ایک وادی ایک وادی میں ایک گاؤں آبادی کہتے ہیں یہی وادی ہے وادی حنین جو مشرق شمال کی طرف نکلی ہے مشرق کی طرف اور جنوب طرف چلی گئی ہے دور تک اور بڑی لمبی وادی ہے اس وادی کے اندر لوگ اکٹھا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ کو کو اپنی فوج کو لے کر کے نکلے جن میں دس ہزار آپ کے ساتھ تو وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے تھے اور مکہ فدا کرنے کے لیے اور دو ہزار آپ کے ساتھ یا چار ہزار آپ کے ساتھ مکہ اور ارد گرد کے لوگ ہوئے اختلاف روایات کی بنیاد پر بعد روایت پتہ دلتا ہے کہ بارہ ہزار مسلمانوں کی فوج تھی اور بعد روایات سے پتا چلتا ہے کہ کتنے تھے مسلمان چودہ ہزار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف تھا حنین کی طرف تھا راستے میں دو یا تین چیزیں عجیب پیش آئی ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑا موٹا بئری کا درخت ملا دیکھا کہ اس کے اوپر کچھ کپڑے باندھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں دیکھیں گے نہیں بہت سے مزاروں پر جو ہے چترے باندھ دیتے ہی نہیں باندھتے یہ میں کہتا ہوں برا نہ لگے کسی کو یہ شرک کے اڈے ہیں سب وہاں پر کپڑے لگے ہوئے ہیں بیری کا درخت ہے اور دیکھا کچھ ہتھیار بھی لٹکے ہوئے وہ ایسا تھا کہ ایک بیری کا درخت تھا برکت کے لیے لوگ منت ماننے کے لیے لوگ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے لوگ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس پر کپڑے باندھتے تھے اسی لیے اس کا نام ذات انوات پڑ گیا تھا کیا نوتا کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو ایک کسڑا ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں نوتا کہتے ہیں ذاتِ انوات یعنی ایسا درخت جو نوتا والا ہو تو وہاں سے مسلمان گزرے تو چونکہ مکہ کے لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے نا تو عید کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں تھا شرک کے دروازے کیا ہیں ان کو نہیں پہچان سکے تھے تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوات میرے لیے بھی کوئی ایسا درخت متعین کر دی ہے جس پر برکت کے لیے ہم اپنے ہتھیار وغیرہ کو لٹکایا کریں جیسے یہ لوگ لٹکاتے ہیں آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تم لوگوں نے تو وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب سمندر پار کر کے آگے بڑھنے لگے تو ان کا گزر یہ آٹھ نو پارے میں اللہ تعالیٰ سوری عراف کے اندر اس کی کو بیان کیا ہے جب آگے گزرے تو ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کا بہت بڑا ایک بہت تھا بہت بڑا بت تھا رتح موسا علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا مدار بنا دیا جیسے ان لوگوں کا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل لوگ, یہ شرک کا ہے یہاں پر کسی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں, تم نے بھی وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی یعنی یہ درختوں پر برکت لانا اس پر کپڑے لٹکانا اس پر ہتھیاں لٹکانا اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ پرستی اور شرک کے اڈے ہیں دوسرا واقعہ جو اس سے بھی عجیب و غریب ہے اور باعث عبرت ہے سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اتنی فوج تھی کتنی فوج تھی ساتھیوں پتہ ابھی بتایا تھا میں بارہ ہزار یا چودہ ہزار اتنی بڑی فوج جزیر عربیہ میں مسلمانوں نے کبھی اکٹھا نہیں کی تھی جب وہ لوگ تین سو تھے ایک ہزار پر غالب آ گئے ہے کہ نہیں ہے فتح گز کے موقع پر نو سو تھے ایک ہزار تھے اور تین ہزار پر غالب آ گئے تو اب جب بارہ ہزار اور چودہ ہزار ہیں تب ہم پر غالب آنے والا کون ہے لہذا ساتھیوں ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم پر غالبہ پانے والا کون ہے اب تو ہم اتنے زیادہ ہیں کہ جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے یہ بھول گئے کہ ہار اور جیت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہار اور جیت کیا ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے حالانکہ ساتھیوں یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی تھی یہ بات بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کہی تھی کس نے کہی تھی عام صحابہ آپس میں کہنے لگے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی چنانچہ آپ نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ ہوٹ ہلاتے اللہ نبی کا و وبی کا و وبی کا اساول اے اللہ تعالیٰ اللہ کا احاویل اساول اے اللہ تعالی تیری مدد جی سے ہم حملہ کرتے ہیں اور تیری مدد سے ہم کوشش طاقت حاصل کرتے ہیں تو صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ کے ہوٹ ہل رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ یا ربی کہہ کا ہیں آپ تو کہا تم لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ کہا مجھے ایک نبی کا قصہ یاد آیا ہے ایک نبی کا قصہ یاد آیا ایک نبی اپنی فوج کو لے کر کے نکلا جو اپنی فوج کی کثرت کو اور ہتھیار سے لیت جو اپنی فوج کو دیکھا تو کہا اس فوج کے اوپر کوئی قبضہ نہیں پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بری لگ گئی پسند نہیں آئی میں کہاں گیا نہیں حالانکہ نبی نے یہ بات کہی تھی یہ سوچ لیا بس نبی نے دیکھیے جن کے رتبے ہیں سیوا ان کے سیوا مشکل ہے جن کا اونچا مقام رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گرفت کر لیتا ہے جن کے رتبے ہیں سیوا ان کے سیوا مشکل ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے اب تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پیش آئے گی تم جو اختیار کرنا چاہو اختیار کرو نبی کو نبی سے کہا اس وقت کے نبی سے کہا اللہ رسول وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے گا اور پھر مارے کاٹیں گے تم کو دوسرا یہ ہے کہ میں ان کے اوپر ایک مرض ایسا مسلط کر دوں گا جس میں کتنے لوگ مر جائیں گے ان میں سے اور تیسرا یہ کہ انہیں بھوک دے دوں گا میں اور بھوک سے توپ کر کے مر جائیں گے نبی نے کہا اے اللہ کے رسول اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع دے میں اپنی قوم سے مشورہ تو کر لوں جب تیرا فیصلہ ہی ہے کہ تین میں سے ایک کام ہونے والا ہے تو میں نبی سے مشورہ تو کر لوں میں اپنے امت سے مشورہ تو کر لوں تو امت سے مشورہ کیا تو امت کے لوگوں نے کہا فوجیوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جو اختیار کریں گے وہ بہتر ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے تو کہا کہ وہ نبی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے وہ نبی ساتھی یہ ہے نماز کی اہمیت ہر مشکل میں انسان کس کا سہارا لینا چاہیے کس کو اور ہم سر میں درد ہوا تو در نماز چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ایک آدمی بہت نماز, نماز میں کیوں نہیں ہے بھائی آج میں بیمار تھا وہ لوگ پریشانی میں کس کا سہارا لیتے تھے نماز کا اور ہم ذرا سا مشکل آئی تو نماز کو دیکھیے ہم ان کے کیسے بننے والے ہیں ان کے متبیعہ تو کہنے کا مطلب کہ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اے اللہ تبارک و دشمن کو تمہارے اوپر قبضہ نہ دی دیئے گا اس لیے کہ دشمن کا جب قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ نہ چھوٹے کی عزت رکھتا ہے نہ بڑے کی عزت رکھتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے اور جہاں تک بھوک کا معاملہ ہے اے اللہ تعالی بھوکے پیاسے مرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیر رگڑ رگڑ کر کے انسان مرے بھوکے رہ کر کے یہ بڑی مشکل کی موت ہے اے اللہ تعالی بیماری کو مسلط کرتے ساتھیوں صحیح حدیث ہے صحیح ابن حبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مسند احمد کی بھی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چوبیس گھنٹے یا تین دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مر گئے تو کہا جب ہم نے اپنی قوم کی کثرت دیکھی اور تم لوگوں کا یہ کہنا سنا تو ہم نے کہا اللہ رب کابارک و تعالی ہم حملہ کرتے ہیں تو تیری مدد سے حملہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تیری لڑائی تیری مدد سے لڑائی کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تیسری چیز ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو تیزی کے ساتھ نکلے تھے لیکن جیسا ہی حنین قریب آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد کیا کام کیا کہ کی اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ اور تم نگرانی کرتے رہنا جاؤ تم نگرانی کرو اور آگے آ کر کے دیکھو چنانچہ وہ صحابی گئے اور دیکھ کر کے آئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن تو پورے چٹھے بٹے کے ساتھ آئے ہوئے کچھ بچے کے ساتھ آئے ہیں سب سے پہلے ان کی سوار فوج ہے اس کے بعد پیدل فوج ہے پھر اس کے بعد ان کی بکریاں ہیں پیدر ہیں, ہیں پھر ان کے بعد ان کے اونٹ ہیں یعنی اپنا سارا کچھ لے کر کے آئے ہوئے ہیں یعنی بکریاں بھی اونٹ یعنی یہ لوگ سوچ کر کے آئے تھے کہ اب یا تو مرنا ہے یا تو مارنا ہے اور اپنے بیوی بی بچوں کو اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے قوم پوری ہمت کے ساتھ کام لے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ کل انشاءاللہ اللہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گی کل یہ چیزیں ساری کیا ہے مسلمانوں کے لیے مالے غنیمت بنے گی ی طریقے سے ساتھیوں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کیونکہ صبح نکلے تھے دو پہر کو قریب تھا ایک جگہ بیٹھے آپ صلی اللہ علام کھانا کھا رہے تھے اپنے صحاب کرام کے ساتھ اچانک ایک آدمی اونٹ سوار آتا ہے ایسا ظاہر بات بارہ ہزار کے اندر کوئی ایک آدمی اجنبی آ جائے سارے لوگ کپڑا وہی پہنا کرتے تھے کہ نہیں ہے ایک جاسوس آیا دشمن کا اور دائی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کہیں بیٹھ گیا کھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی کے ساتھ بھگا اپنے اونٹ کے پاس اونٹ کو کھولا بیٹھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا ایک صحابی ہوتے سلما ابن اکوا ان دونوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا ہے جاسوس ہے چنانچہ وہ صحابی اپنے سواری پر بیٹھے اور اس کا پیچھا کیا ہوتے سلما ابنی اقوا بہت تیز دوڑے دوڑ پیدل دوڑے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے میں سواری کے پچھلے حصے پر پہنچا پھر اس کے بعد اتنا تیز دوڑا کہ جا کر کے اونٹ کی نکیل ہم نے پکڑ لی اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے ہم نے اسے بیٹھایا اس کے اوپر حملہ کیا پیر پر بیٹھ گیا اور اس دشمن کو نیچے گرا کر کے اسے ہم نے قتل کر دیا ہے اور اس کا سامان لے کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارا کا سارا مال کس کا ہے سلمہ ابن اکوا کا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن رات کہتے ہیں سنیجر کی رات ہی آپ نے وہاں پر وادی کے قریب پہنچ کر کے آپ نے گزاری ہے حال. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آج کا موضوع بھی یہیں پر روک دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رات گزاری اس لیے کہ ارادہ تھا کہ صبح کو ہم حملہ کریں گے رات میں آپ میں عشاء کی نماز پڑھ لیے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صحابی حضرت انس ابن ابی مرسد الغنوی عنہ کہتے ہیں کہ آج, آج پہرے داری کون کرے گا ظاہر بات دشمن کا چاروں طرف سے خطرہ رات میں کی طرف سے بھی آ سکتا ہے کون پہرے داری کرے گا حضرت انس ابن مرسد کھڑے ہوئے آپ نے کہا جاؤ اپنے گھوڑ سواری پر بیٹھو اور یہ جو ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں تم اس کے اوپر چڑھ جاؤ دیکھو بغیر کسی خاص ضرورت کے ٹیلے سے نیچے نہ آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے چنانچہ چاہتے مرسد ابن ابی مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ حرض انص نے مرسد انص ابھی غنوی رضی اللہ تعالیٰ آگے جاتے ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھ کر کے گھوڑے پر چڑھے اور ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے کے اوپر انتظار کرتے رہے جب صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کی دو سنتیں پڑھ لی تو آپ نے کہا تمہارا سوار واپس آیا کہ نہیں آیا لوگوں نے کہا ابھی تک تو نہیں آیا پوچھا آیا کہ نہیں آیا کہا نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نماز پڑھا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہ راستہ دیکھ رہے تھے جس راستے سے سوار کو آنا تھا ساتھیوں معلوم یہ ہوا کسی مسلحت کے پیش نظر کسی ضرورت کے پیش نظر نماز میں دائیں اور بائیں دیکھا جا سکتا ہے بشرطے کی سینہ قبلے کی طرف سے دوسری طرف نہ ہو ہے کہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھا چکے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ آپ صلی سلام نے چونکہ وادی سے آ رہے تھے نا اور درختوں کے ہلنے کی دیکھا آپ نے تو کہا تمہارا ساتھی آ رہا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت سالم نے حندلیہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے غور سے دیکھا تو درختوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا وہ صحابی آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کہاں تھے آئے کہا اللہ کے رسول آپ کے فرمان کے مطابق میں اس جگہ پر گیا اور وہاں پر ٹھہرا رہا صرف یا تو قدائے حاجت کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں سے ہٹا ہوں ورنہ وہاں سے میں ہٹا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے تو وجہ جب اوجبت کل الجنہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے اس کے بعد تمہارا جو کوئی بھی عمل ہو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی فوج کو ترتیب دیے صبح کو حضرت خالد بن ولید کو سواروں کی فوج دے دی اور بنو سلیم ان کے ساتھ سب سے آگے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے کیا اب مسلمان بارہ ہزار کی تعداد میں اب اس وادی کے اندر اترنا شروع کیے اب وادی میں اترنے کے بعد ساتھیوں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا پہلے مرحلے میں یہ جنگ جو ہوئی ہے اس کے دو راؤنڈ تھے آج کی اس میں ساتھیوں آج کی اصطلاح میں دو راؤنڈ ہی کہتے ہیں نا ہے کہ نہیں ہے دو راؤنڈ تھے پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو اولن جیت ہوئی لیکن پھر بڑدر مچ گئی دوسرے راؤنڈ میں مسلمان کامیاب رہے ہیں یہ دو راؤنڈ کس طریقے سے پیش آئے وہ مسئلہ یا وہ واقعہ آپ کے سامنے اگلی بجش میں رکھا جائے گا اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے صبح اشد اللہ الہ اللہ فرق